سر سوال تھا کہ عام طور پر سال میں جو ہے نا قسائی وہ برساتی کسائی جسے کہتے ہیں وہ نکلتے ہیں جیسے پورے سال تو ان کا پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن سال میں کچھ اس میں نان مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں پھر عوام ان سے بھی کروا دیجیے کم پیسے لیں گے کیونکہ جو اچھے والے قسائی ہوتے ہیں مہنگے داموں اپنے وہ کرتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ کم پیسے میں لے میں تو اس میں نان مسلم بھی جو ہے نا شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اگر کاٹتے ہیں جانور تو پھر اس کا کاٹنا اور یہ کٹوانا کیسا دیکھیں غیر مسلم کا ذبیہ تو حرام ہے اور قربانی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے سب سے اچھی اور بہتر صورت تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں ٹھیک نا حکم اس سے اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ جو شخص کاٹ رہا ہوتا ہے کاٹنے والا شخص کسدن بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ترک نہیں کر سکتا ہاں بھولے سے اگر اس سے رہ گیا اور وہ مسلمان ہے ویسے تو غیر مسلم کا ذبی یہ جائز نہیں ہے مسلمان سے اگر بھولے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا رہ گیا تو اس میں حرج نہیں ہے قربانی ہو جائے گی البتہ جتنے لوگ پکڑ کر اس کو جانور کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر اس وقت پڑھنا چاہیے جس وقت جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے جانتے بوجھتے غیر مسلموں کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک دینی کام ہے اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام ہے اس میں غیر مسلموں کا کیا کام ہے